يا اللہ الله وعلى نبی اللہ يا نور اللہ سننے قبر دسمبر نو ہزار آٹھ سو بانوے نائن ایٹ نائن ٹو شب اثرا کے دولہ حبیب کبلیا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جو متی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس دراجات بلند فرمائے گا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے دس گنا مٹا دے گا سبحان اللہ امتی درود پڑے ایک بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس بار درود پڑے ایک بار درجے بلند ہوتے ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ مٹائے جاتے ہیں دس اللہ ہمیں کثرت درود کی فعادت نصیب فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و حبی وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور دائمی محبت فرماتا ہے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے بندوں کو بھی کاش اپنے رب کی سچی محبت نصیب ہو جائے ایک بہت ایمان فروز واقعہ سنیے حضرت عنہ فرماتے ہیں یہ واقعہ سن کر ان شاء اللہ آپ کے دل میں محبت الہی انشاءاللہ شاء موجے مارے گی نور کے پہکر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص سیریا ملک شام کے شہروں سے مدینے پاک اور مدینے پاک سے شام تجارت کے لیے جایا کرتا تھا اللہ تبارک و مطالعہ پر بھروسہ کرتا اور بغیر قافلے کی چلا جاتا ایک بار یہ تاجر یہ ٹریڈر ملک شام سے مدینے پاک آ رہا تھا تو راستے میں ایک ڈکیت نے اس کو راستے میں آ لیا اور کہا کہ رکو یہ ٹھہر گیا تو اس تاجر نے کہا تمہیں مال چاہیے تو مال لے لو میرا راستہ چھوڑ دو مال تو میرا ہی ہے مگر مجھے تمہاری بھی ضرورت ہے میرے ساتھ چلو تاجر نے کہا میرا کیا کرو گے مال لے لو میرا راستہ چھوڑ دو چور نے پھر دوبارہ وہی کہا کہ مال تو اب میرا ہی ہے میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا تاجر نے کہا کہ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو میں وضو کر کے دو رک نماز ادا کروں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر دو کچھ چورنے کا ٹھیک ہے جو بہتر سمجھو کر لو وہ تاجر اٹھا اس نے وضو کیا چار رکعت نماز ادا کی پھر ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا دعا کا قبلہ کیا ہے آسمان ہتیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے اور تین مرتبہ یہ دعا مانگی يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدع يا مبدع يا معيد يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء ان انت الذي وسعت كل شيء رحمتا وعلما لا اله الا انت يا مغيث اغثني اس کا ترجمہ یہ ہے اے بہت زیادہ محبت کرنے والے اے بہت زیادہ محبت کرنے والے اے بہت زیادہ محبت کرنے والے اے عزت والے عرش کے مالک اے پیدا کرنے والے اے لوٹانے والے اے ہمیشہ جو چاہے کر لینے والے میں تج سے تیرے نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کو گھیر رکھا ہے تیری اس قدرت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو اپنی مخلوق پر قادر ہے اور تیری اس رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے تو نے رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیا کیا تیرے سوا کوئی معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے مدد کرنے والے میری مدد فرما ابھی یہ عاشق الہی یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ دعا سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ایک کالے گھوڑے پر ایک شخص ظاہر ہوا اس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاتھوں میں اس کے نیزہ تھا جو چمک رہا تھا اب اس ڈاکو نے گھوڑے سوار کو دیکھا تو اس تاجر کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا جب اس کے قریب پہنچا تو اس جو گرین لباس میں تھا کالے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اس نے نیزہ مار کر ڈاکو کو گرا دیا اور تاجر کے پاس آیا کہا جاؤ اس کو قتل کر دو تاجر نے کہا کہ آپ کو انہیں میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ میں اسے قتل کرنا پسند کرتا ہوں اس گھوڑے سوار نے خود ہی اس ڈاکو کو قتل کر دیا اور تاجر کے پاس آیا اور کہا کہ میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں جب تم نے پہلی مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان کے دروازوں میں کھٹ خٹ کھٹکھٹاہٹ سنی ہم نے کہا کہ آج کو نہیں بات ہوئی جب تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان سے آگ کی چنگاریوں جیسی چنگاریاں ظاہر ہوئی تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو جبریل امی علیہ سلام ہمارے پاس تشریف لائے پوچھا اس غمزدہ کی کوئی مدد کرے گا میں نے کہا میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے اس ڈاکو کے قتل کی توفیق عطا کی جائے چنانچہ اے شخص جان لے جو شخص کسی بھی رنج میں غم میں مصیبت میں تکلیف میں یہ دعا کرے گا اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا اس کی مصیبتیں اس سے آفتیں دور فرما دے گا حضرت سعم انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس تاجر نے اس بزنس مین نے بخیر و آست مدینے پاک پہنچ کر پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضری دی اور یہ واقعہ سنایا تو مصطفی کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے تجھے اپنے اسمائے حسن یعنی پیارے نام اچھے نام تلقین فرمائے ہیں جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جب کچھ مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے اللہ تبارک کا تعالی اپنے مصیبت زدہ آفت میں مبتلا بندوں کی دعا سنتا ہے اللہ تبارہ و تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور اس دعا کی فضیلت بھی پتہ چلی مکتبت المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشیاتی ادارہ ہے اس کی کتابیں حکایتیں اور نصیحتیں اس کے سفر نمبر 307 تا 308 پر یہ دعا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک علی و تعالی کی رحمت کو بیان کرتے ہیں لطف کونندا کرم کنندا سارے اس دعا کرنے والے بندے کی اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح مدد فرمائی کس طرح دعا کی یا ودود یا ودود یا ودود ہے بہت زیادہ محبت کرنے والے یہ کہا گیا کہ ودود یہ اللہ کے سفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ اس میں آزم ہے یا ودود کہہ کر جو اللہ تعالی سے دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لے گا سبحان اللہ اللہ دوبارہ کا بات کہ اس میں پاک کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے سورہ حد آٹ نمبر 90 نوے نائنٹی میں ارشاد ہوتا ہے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 اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ چراۃ الجنان تفسیر میں لفظ ودود کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہے خالص محبت اور اللہ تعالی پر اس نام کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ودود ہے یوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے ان کے اعمال سے راضی ہوتا ہے اور جو بندے اس کا حکم مانتے ہیں ان پر لطف فرماتا ہے ان پر احسان فرماتا ہے ان کی تعریف فرماتا ہے اللہ تبارا کا وطالعہ ودود ہے یعنی اللہ تعالیٰ محبوب ہے یعنی اللہ تعالی کے نیک صالح بندے اپنے اوپر اللہ تبارا کا وطالعہ کا فضل و احسان دیکھتے ہیں تو کثرت سے جب فضل و احسان دیکھتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ سورہ بروج کی آیت نمبر چودہ میں ارشاد ہوتا ہے فور الد اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا تو اللہ تعالیٰ نہایت محبت فرمانے والا ہے اپنی مخلوق سے دائمی محبت فرماتا ہے روزی دیتا ہے اپنے بندوں کا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے یہ اللہ تعالی کی اپنے بندوں سے محبت امام زہری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے یہ اس کا فضل ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے ان کی خیر چاہتا ہے انہیں نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے ان پر احسان فرماتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے اور ایمان والے اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں اس کی حیبت دل میں رکھتے ہیں اس کی ذات میں مستغرک رہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے سبحان اللہ اور اس میں ودود یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے ودود اگر اس کو کوئی ایک ہزار بار پڑھے ون تھاؤزنڈ ٹائم ایک ہزار بار پڑھے اور جس کی طرف سے نام ہے اس کو کھلا دیں انشاءاللہ دشمنی ختم ہو جائے گی کھانے پر ایک ہزار بار یا ودودو پڑھ کر دم کرے اور جس کو کھلائے گا انشاءاللہ اس سے دشمنی جاتی رہے گی اور اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ سارے گھر والوں میں اتفاق ہو جائے بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں میاں بیوی بی کی جنگ ہوتی رہتی نند بہو جھگڑے کر رہے ہیں ساس بہو کی تو جنگ عظیم بہت گھروں پر چھڑی رہتی ہے تو اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ سب گھر والوں میں اتفاق کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر ایک ہزار ایک بار یا ودود یا ودود یا ود یا ود پڑھے اول آخر دس دس بار بروشی پڑے اور اس وقت سے اس نمک کا برتن زمین پر نہ رکھے ادب ہے نا اس کا اس پر اللہ کا نام لیا گیا پھر وہ نمک سات دن سیون ڈیز گھر کی ہانڈی میں سالن میں ڈالے سب کھائیں اللہ تعالیٰ سب میں اتفاق پیدا فرما دے گا ہر جمعے کو سات دن کے لیے پڑھ لیا کریں ہر فرائیڈے کو پڑھیں تو ایک ہفتہ گزر جائے گا پھر اگلے ہفتے پڑھ لیں اور وہی نمک وہ انڈیا میں ڈالیں سارے گھر والے کھائیں انشاءاللہ گھر والوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی اگر میاں بیوی میں الفت نہیں ہے محبت نہیں ہے تو اس میں بھی یا ودود ایک سو ایک بار پڑے ابلاخر تین تین بار دور شریف پڑھیں اور شوہر سے بیوی کی محبت کم ہے تو شوہر یہ ورت کرے اور اگر دوسری ترکیب ہے تو دوسرا کر لے اثر کی نماز کے بعد وضو کر کے منہ میں مصری کی ڈلی ڈالے مصری وہ سمجھیں کہ چینی سے موتی بہت میٹھی ہوتی ہے وہ اس کی ڈلی منہ میں رکھ لے اور یا ودود وہ ایک, ایک بار پڑھے اول آخر تین تین بار درو پڑھے پھر اپنی بیوی کا تصور باندھ کر اس کے سینے پر دم کرے تو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اس کی یاد میں مستغرق رہیں اس کے پاک کلام کی تلاوت کرتے رہیں اس کے حضور سجدے کرتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں توبہ استغفار کرتے رہیں کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں جس سے محبت کریں اللہ کی خاطر کریں جس سے دشمنی ہو اللہ کی خاطر ہو اللہ سے محبت ہو اللہ سے محبت رکھنے والوں سے محبت ہو جائے اور وہ اعمال وہ عمل وہ کام جو اللہ پاک کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں ان اعمال سے بھی اللہ پاک ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم